فلمات ثبوت سراب تمڑی باندھے خجمات کے دا مسلم اختلافی نے اجراز حجمات کس طرح کی تھافیوں دا, دا, دا, دا, دا, دا امام عالک نمب جماعت کی جراز و جائز بنا فتح علی ش نبی سلم کہ کی سہیب نظام حجمات کی کرو امام بافا اللہ صلی اللہ صلی اللہ اور جن جماعت کی جنازہ صحیح نہ دلیثا خواتین دے صلی اللہ جلاش رہ جماعت کی جنازہ فلاش رہے اگر کوسپاربی کی حادت ہے تو جماعت کی جنازہ لے کے نا بھائی تو ملا بالی اور نبیر السلام گاہ جڑ کر, دل کر جماعت جنازا راؤ یہ جنازی کی شری کشم کو کو انکار ہو سرت دا واقع ذکر کربا صلی اللہ رسول اللہ پھر مسجد جناز و کمل ہوا ذکر کیا ذکر کہ دعوا کیا دوسر وزا فلم ذکر کی دعویٰ تھا دلیل دلیوں نے خاص ہے لت نبیل یا ماتا کے بارہ با اتفاق جائز کا جدات انکارو شیروادر واقع صاحبہ انکار وداغیر جدا حکم مستقر بولے باب انکار کا بولے دادری بھی ہے اس کا حکم استقرر ہے بلکہ یہ کرو صرف فدراات کی یہ قاضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم معلوم ہے جو سے ہمارا کہا تھا مولا صلی اللہ علیہ جنازہ بنت فلاح کیا شیے له فضر فالت شیر سے بلا حگا مثبت لا محرم اور قریشی حدت انا هارون اللہ حدت انا ابن ہے جنازوںف جماعت کیلاش شہرو آج روزہ ملے گی